السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسدوں کا مرکز رحمانیہ کیسد اللہ علیہ ورحمانیہ مزید بورا پیر کرانچی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضلل فلا حادیلہ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 سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد الرسول الله صلى فالذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجذبهن حلابة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سباهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا دي الله وأن يكره النار او كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم محترم علمائے کرام معزز سامعین حضرات ہمارا موضوع آپ نے سن لیا ہے عقیدہ الولاولبرا یہ ایک مشکل موضوع شمار ہوتا ہے اور یقینا دن بھر کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھک چکے ہوں گے اور میں بھی لیکن چونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے تو اس لیے چند بنیادی باتیں بہت ہی آسان پیرائی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ عقیدہ اور اس کے کچھ عناصر ہماری سمجھ میں آ جائیں اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے اہمیت یہ ہے کہ قبول اسلام کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے ردا رکھنے سے پہلے اور حج کرنے سے پہلے اپنے الولاب البرا کو درست کرنا ضروری ہے اس قدر یہ اہم عقیدہ ہے دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور لا الہ الا اللہ یہ ایک جملہ نفی اور اس بات پر مشتمل ہے جس کا معنی یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ کہ کوئی معبود حق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے معبود تو بہت ہیں کوئی چاند کو پوچھتا ہے کوئی سورج کو وحجر کو حجر کو کو کو اور کوئی آتش پرست ہے لاتو ماہتوں ہنسا کے پجاری تھے اور آج بھی درگاہوں کی بہتات ہے اور لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں تو معبود تو بے شمار ہیں ان کا انکار نہیں ہے لیکن معبود حق صرف ایک ہی بات ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے یہ ترجمہ غلط ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں معبود ہیں لیکن سارے باطل ہیں سارے جھوٹے ہیں معبود حق صرف ایک اللہ ربڑ عزت ایسا کیوں ہم یہ کیوں کہیں کہ معبود ہیں اس لیے کہیں تاکہ ان کا انکار کر سکے عقیدہ توحید جو ہے وہ اقرار اور انکار دو چیزوں کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا اقرار اس کے معبود حق ہونے کا اقرار اور اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار خاموشی نہیں یہ کہہ کر کہ صرف اللہ ہی معبود ہے بات نہیں بنتی نہیں اللہ کے سوا اور معبود ہیں لوگوں نے بنائے ہیں مگر وہ سارے معبود باطل ہیں اور جھوٹے ہیں اور سچا معبود صرف اللہ رب العزت ہے عقیدہ توحید کی تکمیر اقرار و انکار دونوں کے ساتھ ایک بندہ اگر لا الہ لاہ پڑھتا ہو اس کی توحید کافی نہیں ہے جب تک یہ بات اس کے دل میں نہ ہو اللہ تعالی کو مانتا ہے اس کی یہ توحید کافی نہیں ہے جب تک اس کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ اللہ معبود حق ہے اور اب بھی کافی نہیں جب تک پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت نہ کرے پوری زندگی ان نسلاتی ودوسو کی تو محیا دبد العالمین میری ساری بدنی عبادتیں اور ساری ماننے عبادتیں اور میرا مرنا اور جینا اللہ رب العالمین کے لیے ایک اللہ معبود حق ہے اس کا زبان پر اقرار ہو لیکن یہ کافی نہیں ہے جب تک اس کے دل میں تصدیق نہ ہو اور یہ بھی کافی نہیں ہے جب تک پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت نہ کرے اور یہ بھی کافی نہیں ہے جب تک اللہ کے سوا سارے مبودان عبادلہ کا انکار نہ کرے تب توحید مکمل ہوگی عقیدہ توحید نفی اور اسباد کے ساتھ تو میں یکسر ام بلا فقت استم سقب العربت الغف کا یہ پہلے انکار کی بات ہے کہ جو سارے تابوتوں کا انکار کرے اور ایک اللہ پر ایمان لائے اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اللہ کا سہارا کبھی ٹوٹ سکتے ہر کس نے لیکن یہ سہارا مضبوطی سے کب تھاما جائے گا سارے تواغیت کا انکار کر دیں تواغیت کون ہے جن کی اللہ کے سوار عبادت کی جائے خواب اپنی عبادت کی خود دعوت دیں یا خود دعوت نہ دیں مگر لوگ ان کی عبادت شروع کر دیں وہ سب تواغیت ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی اس طرح مفید باتیں تحریر کی ہیں یہ اس کا منقص ہے جب تک تمام تواغب کا انکار نہ کر دے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک الح کی عبادت نہ کرے اس کے معبود حق ہونے کا اقرار نہ کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے اس وقت تک اس کی توحید مکمل نہیں ہے اور وہ حکومت القا سے متمس نہیں ہو سکتا یہ مضبوط سہارا کم بنے گا جب سارے معمول عل کا انکار ہو اور ایک اللہ رب العزت کی توحید کا اخرار اور اس بات ہے یہ دین اسلام کی اساس ہے یہ دین اسلام کی بنیاد ہے اس بنیاد کو قبول کرنے کے بعد دوسرا اہم نقطہ البلاب البرا کا ہے کہ انسان اب دین اسلام قبول کر چکا ہے اور ایک مکمل فہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچان چکا ہے اور اس توحید کو اپنے دل میں پوری طرح بسا چکا ہے اس کے دل میں اب کوئی بتخانہ نہیں ہے اب وہ سوچے کہ میرے تعلقات کا محمر کیا ہے توحید صرف کلمے کے اقرار کا نام نہیں ہے اس کے اسباد کا نام نہیں ہے بلکہ توحید کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اب تمہارے سارے تعلقات کا ہیں یہی کلمہ ہے کسی سے دوستی ہے تو اس کی اساس یہ کلمہ ہے کسی سے عدالت ہے تو اس کی اساس بھی یہ کلمہ ہے یعنی کہ کلمے کا اخرار تو ہے اس بات ہے لیکن تعلقات کا پر یہ کلمہ نہ ہو تعلقات اپنی ذاتی پسند پر ہو ذاتی خواہشات پر ہو یہ عقیجے سے مکمل تضاد کی علامت ہے میں نے عرض کیا کہ یہ نقطہ ہے میں دین اسلام کو ماننے کے بعد اور اللہ کی توحید کو قبول کرنے کے بعد انسان تنہائی میں بیٹھے اور اپنے تعلقات پر غور کرو کرے میری دوستی کس سے ہے میری عدالت کس سے ہے اور جس جس سے دوستی ہے اس دوستی کی اساس کیا ہے اور جس جس سے عدالت ہے اس سے عدالت کی اساس کیا ہے اللہ ایک لفظ ہے جس کا مادہ واؤ لام یا ہے ہم ولی بولتے ہیں ولی ولی کا معنی دوست جس کی جمع اولیاء الولا جو ہے طلبا یہاں موجود ہے یہ مسدر ہے باب مفائلا کا بلکہ مسدور ثانی کو ہو اسے ولا موالاتم بلان مسدور ثانی باب مفائلا اور اس کا مادہ ولی واؤ لام یا جس کا مانا دوست نہیں ولی کے بہت سے معنی ولی کا معنی دوست ولی کا معنی سردار عربی زبان میں ٹاد بھائی کو بھی ولی کہتے ہیں اور ولی کا معنی مولا مولا کا مانا مولا بھی اسی مادہ ولی سے مولا امزاد کو بھی کہتے ہیں مولا سردار کو بھی کہتے ہیں مولا دوست کو بھی کہتے ہیں مولا وہ آقا ہے جس کو جو آزاد کرے کسی غلام کو یا مولا سردار کو اور آکا کو کہتے ہیں جس کا کوئی غلام ہو غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے مددگار کو بھی مولا کہا جاتا ہے اور ان سارے معنی میں قدر مشترک ہے اور وہ ہے محبت اور دوستی امزاد ہو سردار ہو دوست ہو یا غلام ہو مددگار ہو آزاد کرنے والا ہو ان سارے تعلقات میں دوستی مترشے ہیں محبت مترشے یہ سارے تعلقات محبت کی بنا پر یہ سارے تعلقات محبت کے متفادی یہ ہے ولا کسی سے دوستی رکھنا اور محبت رکھنا اور تعلق استوار رکھنا تعلق قائم رکھنا یہ ولا ہے تعلق کس طرح قائم رکھے تعلق قائم رکھنے کی تین صورتیں ہیں اور اس سے قبل بطور تمہید یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے ایمان ایمان کی صحیح تاریخ تین چیزوں کے ساتھ ہے الایمان اقرار باللسان ام بالجنان لسان و تصدیق ام ایمان تین چیزوں کا نام ہے زبان سے اقرار ہو دل میں تصدیق ہو اور سارے اعضاء سے اس کے مطابق عمل ہو یہ تین چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے زبان سے اقرار نہ ہو تو ایمان نہیں ہے دل میں تصدیق نہ ہو ایمان نہیں ہے اقرار تو اقرار تصدیق دونوں ہو عمل نہ ہو ایمان نہیں ہے ایمان ایک ایسی چیز ہے ضروری ہے کہ وہ انسان کے دل میں ہو ضروری ہے کہ وہ انسان کی زبان پر ہو ضروری ہے کہ وہ انسان کے سارے اعضا میں ہو اس کے ہاتھوں میں نظر آئے اس کے پاؤں میں نظر آئے اس کی پیشانی میں نظر آئے اس کے جسم کے سارے اعضاء میں ایمان نظر آئے یہ ایمان ہے الملان ہے یہ صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی ہے اس کی دلیل رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اوسف عرل ایمان ہے المبالا تو فلاہ بل معاہدہ تو بل بلحب و اللہ بلبو ہلّا کہ ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا سب سے مضبوط کڑی ایمان کی کیا ہے کہ جس سے دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو عدالت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو اور ترک محبت اور ترک تعلق ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہو اس کو ایمان نہیں کہا گیا بلکہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی کہا گیا کیونکہ ایمان ایک زنجیر کی وانت ہے اور زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں زنجیر زنجیر کب بنتی ہے جب تمام کڑیاں مربوط ہو اگر کڑیاں جدا کر دو ایک ایک کڑی توڑ کر پھینکتے گاؤ تو زنجیر ختم ہو جائے گی ایمان ٹوٹ جائے گا تو یہ مکمل ایمان ان کڑیوں کے ساتھ ہے اور کڑیوں کے ساتھ بھی اس وقت جب یہ ساری کڑیاں مربوط ہوں اور آپس میں منسلک ہو ان کڑوں میں سب سے مضبوط کڑی یہی ہمارا موضوع الموالات و فل بل کہ تعلق بھی اللہ کے لیے ہو اور تر تعلق بھی اللہ کے لیے ہو محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور عدالت بھی اللہ کے لیے ہو تو ہم نے ایمان کے بارے میں سن لیا ایمان تین چیزوں کا نام ان یعنی تین چیزوں میں ایمان ہونا چاہیے انسان کی زبان پر ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اس کی بندگی کا اقرار اس کے معبود حق ہونے کا اقرار اس کے الہ ہونے کا اقرار اس کے جملہ سماع صفات شفات کا افرار اور سارے اسلام کے مواد اسلام کے طوائد اور اسلام کی بنیادوں کا اقرار کسی چیز کا انکار نہ ہو زبان میں ایمان ہو اور اس اقرار کے مطابق دل میں ایمان ہو یعنی سب چیزوں کی تصدیق ہو سب چیزوں کو سچا جانے یہ نہ ہو کہ زبان پر تو اقرار ہو مگر دل ان حقائق کے بارے مطمئن نہ ہو دل میں تصدیق نہ ہو اور دل میں گواہی نہ ہو وہ ایمان نہ قابل قبول ہے ناقص ہے اقرار تو منافقین کی زبان پر تھا مگر ان کے دل ان کے قلوب اس کی گواہی سے خالی تھے اس کی تصدیق سے خالی تھے تصدیق ضروری ہے اور تصدیق کما حق کو ہو ایسی تصدیق جو مکمل یقین کے ساتھ ہو جو مکمل معرفت کے ساتھ ہو جو مکمل پہچان کے ساتھ ہو ابھی شیخ مسعود عالم سے آپ نے سنا حافظ اللہ کہ گواہی جہاں پر تھوڑی ہوتی گواہی تو علم پر ہوتی آپ دنیا کی مثال لے لیں کسی کیس میں گواہی کے تعلق سے آپ عدالت میں جائیں تو جو وکیل آپ کو کھڑا کر لے اس کیس کے تعلق سے اس گواہی کے تعلق سے آپ پر جڑا کرے گا آپ سے سوال کرے گا سو باتیں پوچھے گا اور کہیں کچھ سکم آ گیا, تو گواہی آپ کی معطل ہو جائے گی جس گواہی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ گواہی نہیں بلکہ آج ابھی ہے کائنات کی سب سے بڑی گواہی تو اللہ کے بدلو یہ سب سے بڑی گواہی جہل کے ساتھ معتبر ہو سکتی قابل قبول ہو سکتی کہ آپ سب سے بڑی گواہی دیں اس کا اقدار کریں اور اس کے بارے میں چاہے ہو یہ کیسے ممکن ہے یہ آج شہادہ ہے اس سے بڑی کائنات میں کوئی گواہی نہیں تو دل میں ایمان ہو مکمل گواہی کے ساتھ معرفت کے ساتھ یقین کے ساتھ تصدیق کے ساتھ مکمل علم کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اور پھر اس کی تائید اور تصدیق آپ کے یہ آگاہ کریں عمل کے ساتھ اگر آپ کی زبان پر نماز کا اقرار ہے اور آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ نماز اللہ کا فریضہ ہے اور ادا نہ کریں تو ایمان مکمل نہیں ہے اپنے آغاز سے گواہی دیں نماز ادا کر کے تاکہ ایمان کی تکمیل ہو تو ان تین شعبوں کے ساتھ ایمان کی تکمیل ہوتی الفرا بل البرا بل یہ ایمان نہیں بلکہ ایمان کی سب سے مضبوط کری البلا بلبلا کا رنگ ہماری زبان پر ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اور ہمارے سارے اعزاد اس کی تصدیق کریں یہ رنگ وہاں وہاں ہو جہاں جہاں ایمان ہوتا ہے کیونکہ یہ ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی سب سے مضبوط کری اللہ بلبلا بلا آپ نے سن لیا محبت مدد نصرت حمایت تعریف تصدیق یہ سارے ماہرین البلا کے محدثین نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ظاہرنگ و وہ ہمارے اسی جو ہم نے تفصیل عرض کی یہ تفصیل اسی انہی دو الفاظ کی ہے کہ البلا ظاہرن بھی ہو اور بادرن بھی ہو بادرن کیا دل سے بلا ہو جس سے محبت ہو دل سے ہو یہ نہ اوپر سے اظہار محبت ہو دل میں نفرت ہو دل میں سانشیں ہو دل میں بغض ہو دل میں کی ہو یہ بلا درست نہیں ہے اس سے آپ معمولی حیثیت نہ دیں یہ بڑی حیثیت کا مسئلہ ہے بڑی حیثیت کا مسئلہ ہے باہر آپ ایک شخص سے بات کریں اس کا اکرام کریں کس میں روپیے ہے مگر دل میں بغض ہو دل میں کی ہو فریب کاری کی نیت ہو حسد ہو منفی عزائم ہو تو یہ بلا زبان پر تو ہے دل میں نہیں بلا ایمان کامل ہو سکتا ہے دل میں پن پے بغیر ایمان بن سکتا ہے ایمان کے لیے تین شعبے ضروری ہیں البلا دوستی محبت تعاون مدد تائید تصدیق اور شفقت اور محمد کے نظما یہ سب بلا ہے جس کی احساس جو ہے وہ عقیدت عہید اور کوئی احساس نہیں امریکنیاس بلدی الحال میں فرماتے ہیں کہ نبی اسلام کے سامنے میں, میں نے ایک قبیلے کا ذکر کیا اس قبیلے کے نسب اللہ کے پیغمبر کے نسل سے جا ملتا تھا یعنی وہ خاندان اللہ کے پیغمبر کا تھا نشویں اعتبار سے وہ قبیلہ اللہ کے پیغمبر کے انتہائی قریب تھا مگر اس قبیلے کے کسی فرد کو دولت ایمان نصیب نہ ہوئی رسول اللہ صن نے کیا فرمایا ان فلانند لئی سولی لِي بے اولیا ان بلی یہ اللہ پسال علم <الْمُؤْمِنِين> یہ قبیلہ میرے اولیاء نہیں میرے ولی نہیں ہے میرے دوست نہیں ہے ایک خاندانی تعلق ہے ہم نسل ہیں مگر یہ میرے دوست نہیں میرے ان سے کوئی تعلق نہیں میرا تعلق کس سے میری دوست دوستی کس سے ہے ان نہ ولی اللہ میرا ولی تو اللہ ہے مسال علموں میرے ولی تو نیک مومنین میں وہ حبشہ کا سیاہ مدان کیوں نہ ہو لیکن یہ لوگ اگرچہ طویل فریش سے تعلق رکھتے متفر ہیں مگر میرے یہ دوست نہیں ہے ولایت کی احساس دوستی کی احساس تبیلا نہیں نسل نہیں بلکہ ایمان ہے تخوا ہے میرا دوست اللہ ہے اور میرے دوست صالح المومنین ہے مومنین کیوں کیونکہ مومنین جو ہے وہ اللہ کے فرما بردار اور جو اللہ کا فرمردار ہوتا ہے اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے کیونکہ ہماری محبت کا بے اللہ کی ذات ہے یا تو اللہ کی محبت کی تکمیل اسی صورت میں ہوگی کہ اللہ سے محبت کی جائے اور جس جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے بھی محبت کی ہے اس کے بغیر محمد کی تقویل کیا ہوگی ایک شخص مجھ سے جب میں آپ سے محمد کا دامہ کروں اور آپ کے بیٹے پر کیچڑ اچھالوں تنقید کروں گالی گلوچ دوں تو آپ کی محبت کا دعویٰ درست ہوگا آپ میری اس محمد کو قبول کریں گے نہیں کریں گے محبت کی تکمیل کس چیز سے ہے کہ میری آپ سے محبت ہو اور جس جس سے آپ کو محبت ہے اس اس سے محبت ہو عقیدہ الغلا بھی یہی ہے اصل محبت کے لیے ہمرکان ہے اللہ محبت کس سے کرنی ہے اللہ کے لیے اور محبت کس کے لیے کرنی ہے اللہ کے لیے کس سے اللہ سے کس کے لیے اللہ کے لیے کیونکہ محبت ایک عبادت ہے ہر عبادت کے پوچھتا ہے اللہ رب العزت فرما کے وانی سے میند اللہ اندازہ جو ہبو نم کو حکم دلّہ بل عالم اشن حکم بلّہ کچھ لوگ اللہ کے ارادہ دوسروں کو اندان بناتے ہیں شریک بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت جیسے جیسے محبت کا اللہ مستحق ہے ویسے ان سے محبت کرتے ہیں لیکن اہل عمار ایسا نہیں کرتے اہل ایمان کیا کرتے وبین اشد حب اللہ اہل ایمان جو ہے ان کی سب سے زیادہ شدید اور سخت محبت اللہ تعالی سے ہے اللہ تعالی سے محبت میں اشدیت ہے شدید نہیں اشد شدید کا معنی سخت اشد کا معنی سب سے سخت سب سے شدید ان کو اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت کی تکمیر کیسے ہوگی دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کس کس سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کو انبیاء سے محبت ہے امبیا میں سے سب سے زیادہ اللہ کو کس سے محبت ہے وہی شخصیت جس کو اللہ نے حبیب اللہ کہا ہے محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ صن تبھی تو ہمارا یقین ہے کہ اس پوری کائنات میں جب تک اللہ تعالیٰ کے دمبر سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں ہوگی انسان مومن نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ یہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے کسی شخصیت سے محمد مستقل نہیں ہے یہ اللہ کی احساس ہے کسی شخصیت کسی شے سے محبت مستقل نہیں ہے بلکہ ہر شے کی محبت ہر شخصیت کی محبت تابع ہے اللہ کی محبت کے اللہ تعالی کو کس کس سے محبت ہے نیک بندوں سے مومنین سے وہ اللہ کے اولیاء ہیں انبیاء سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب ہیں اور انبیاء میں سے محمد الرسود اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بھی ہے بلبی نفس محمد لا والد ہی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب جب میں نزدیک محبوب نہ بن جاؤ بلکہ سب سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤ ایسا محبوب کہ تمہاری اولاد سے زیادہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ اور پوری دنیا سے زیادہ جب تک مجھ سے ایسی محبت نہیں کرو گے تو مومن نہیں ہو سکتے یعنی پیغمبر الاسلام سے محبت کرنا فرض نہیں بلکہ پیغمبر اسلام سے احبیت فرض ہے دو مقام ہے ایک خالی محبت اور ایک احبیت محبت محبت ہے کس سے پیار ہو کس سے تعلق ہو کس سے محبت ہو احبیت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر محبت اگر پیرمب علیہ السلام کا پیار پہمب علیہ السلام کی محبت اپنی اولاد جیسی ہے تو انسان مومن نہیں ہے اگر یہ محبت اپنے ماں باپ جیسی ہے تو انسان مومن نہیں ہے اگر یہ محبت کسی اور شخصیت کے برابر ہے تو انسان مومن نہیں ہے مومن صرف وہ ہے جو اللہ کے پھرمبر سے محبت کرے اور محبت بھی سب سے بڑھ کر کرے اب کسی انسان کے دل میں نبی اسلام کے تعلق سے نعوذ باللہ نفرت کا کوئی پہلو وہ مومن ہو سکتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا یہ نفرت جو ہے عقیدہ الفرا ہے اس کی اس کی تردید ہے عقیدہ البلا کو پہچانا ساری کائنات کی محبتوں کا محبت اللہ رب نظر اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل کیسے ہوگی اللہ کے سارے اوریا سے محبت کرو اللہ کے اوریا کون ہیں مواحدین اہل توحید جن کے قلوب جن کے ظاہر و باطل اللہ کی توحید کی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں وہ اللہ کے اولیا ہیں اور شعر کرنے والے بنت کرنے والے اللہ اور اس کے دین کے بال ہیں جس جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے محبت کرنی پڑے گی عتید البلا کی تکمیل کے لیے اب مانا کیا ہوا کہ دین میں محبت کی بنیاد نسمی تعلق نہیں ہے. بلکہ دینی تعلق ہے دینی تعلق ہے. اور یہ بات سارے اندریا کے دین کا حاصل تھا اللہ تعالیٰ نے نور اسلام کے بیٹے کو حالانکہ بیٹا تھا ان کی پش سے پیدا ہوا ان کی بیوی کے پیڑ سے جنم لیا ان کا بیٹا تھا مگر اس کا بیٹا ہونا اس کی اگلیت اس کی بلوبت جو تھی وہ ختم کر دی لگی سمجھو نو یہ تیرا بیٹا نہیں بیٹا کیوں نہیں بیٹا ہے ان کی پش سے پیدا ہوا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں غور کیا آپ نے ایک مسبت تعلق ٹوٹ چکا ہے اور تعلق کو نبی نبی تھا بیٹے سے وہ کہتے ہیں نبی زادہ سید ہوتے ہیں. نبی کا بیٹے سے تعلق ہے اللہ نے توڑ دیا یہ تھا نئی زمین آ لے اور فرمایا کہ اگر تم نے دوبارہ بیٹے کی سفارش کی تو یہ نبوت کا منصب چھین ہوگا تمہیں جوہان کے سخ میں کھڑا کر دوں ایسی ڈانٹ کے لائی نئی زمین آئی اور پھر نور اسلام کے سامنے بیٹے کو حرک کیا بیٹے کو حرک کیا نور اسلام کی آمد کی لوگوں کو دکھائی دیں گے لوگ ان کی طرف بڑھیں گے سفارش کے لیے سفارش کے لیے حساب و کتاب شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہو جائے نا اسلام فرمائے گی کہ لست نہا نہیں یہ میرا مقام نہیں ہے مجھے تو اللہ کے ایک سوال کا جو ہے وہ ابھی سامنا کرنا ہے مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ لو تو نے اپنے مشرق بیٹے کی سفارش کیوں کی تھی تو آپ غور کریں یہاں تعلق بہت ہے ایک تعلق نسلی اور ایک دھیمی دینی تعلق مفبول تھا وہ قائم نہ ہو سکا پیدا نہ ہو سکا اللہ تعالی نے دینی تعلق کی نفی کے بعد لسمی تعلق بھی توڑ دی طرح بیٹا نہیں اور اللہ برا کا عتیدہ کہ سارے انبیاء کے دین کا ایک جز تھا ایک اہم عقیدہ کے طور پر تھا کتاب و سنت کے دلائل اس پر شاہد ہے بے شمار مثال ہے میں یعنی بطور خلاصہ ہی ایک جملے میں بات کہہ دو کہ سارے انبیاء جنہوں نے دعوت دیا اپنی قوموں کو انہیں الفرا البرا کا سامنا کرنا پڑا قوموں کے اجتماعی بات بائی کاٹ کر کو کرنا پڑا ان سب کے لیے محبت کی احساس اللہ کا دین تھا اور جو دیندار نہیں ان سے قطع تعلق صرف ان کو دعوت دینی ہے ان کو سمجھانا ہے باقی محبت نہیں ہے سام تھا ہم کوے لے لیجئے چند نوجوان تھے اور صحیح مرح پر آ چکے تھے صحیح منج کیا تھا وہ وقت کے تبادیب سے بازار ہو چکے تھے ایک اللہ پر ہی بند لا چکے تھے یہ پہلا قدم صحیح منص کا اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر چکے تھے دوسرا قدم کیا تھا اللہ کی توحید کو قبول کرنے کے بعد دوسرا قدم کیا ہونے چاہیے جس کا میں نے ذکر کیا کہ اپنے تعلیم اخارت کو پرکھو اور اس پرخ کی روشنی میں اپنے نصب العم کا تعین کرو اب یہ آپ پسند ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہو وہ ہمارے اردون ہیں ہندوؤں کے اندر اب جب کہ تم اس ساری قوم کو چھوڑ چکے ہو البرا میں نے البراہ کا معنی بتا دیا البراہ کا معنی نفرت کا اظہار تخلص کسی سے پیچھا چھوڑانا جان چھوڑانا عدالت نفرت کراہیت یہ البراہ ہے یہ باریاں یہ اس کا مصدر ہے برا اس کا مصدر ہے تو یعنی تعلق کشیدہ کر دیتا پیچھے ہے جانا نفرت کرتا ہے سملبراہ ہے اصحاب کیا کہہ رہے کہ جب تم اس قوم کو چھوڑ چکے ہو اور جن جن کو اللہ کے سب پوچھتے ان کو بھی چھوڑ چکے ہو تو فاہ عید الق آؤ غار کی طرف آ جاؤ ایک غار کا انہوں نے تعین کر لیا اس غار میں جا کر بیٹھتے ہیں جمع ہوتے ہیں یہ سارے مرحلی رکاتے تین رختے ہیں یہاں پر اصحاب کام کے بعد نمبر ایک اللہ کی توحید کو ماننا نمبر دو شرک کو چھوڑنا با ان سے اظہار باد ان سے علیحدگی ان کے منہج سے بیزاری دوری اور تخلص منہر جی نقطہ اور تیسرا نقطہ کیا تھا منہ کہ ایک غار میں اکٹھے ہو جاؤ مانا دین کا عمل اجتماعی کا نام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کام کرنے کا نام ایک گار میں جمع ہو جاؤ ایک گار میں جمع ہونا ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر سوچ و بچار کرنا کام کرنا جد و جہد کا آغاز کرنا حالانکہ چند نوجوان تھے جن کا کوئی استعمال نہیں تھا اللہ تعالی نے ان کو ساہ حق کی توفیق دی اور ساہ حق کے بعد ان کے اندر کیسی بصیرت آ گئی عقیدار اور برابی آ گیا کہ ہماری دوستی اب آپس میں یہ چھ سات افراد ان کی تعداد میں نہیں ہے مشہور قل سات کا ہے ہماری دوستی آپس میں ہم آپس میں ملیں گے اکٹھے ہوں گے ایک گار میں جمع ہوں گے اور وہاں بیٹھ کر اگلے پروگرام کی ترتیب دیں گے اور اس قوم کو چھوڑ دیں اس قوم کو چھوڑ دیں البلا بھی المرا البرا بھی قوم کو چھوڑنا البرا ہے اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا غار میں مل کر بیٹھنا یہ باہمی محبت باہمی تعلق دین کے لیے پلاننگ اور سوچا بچار کرنا یہ سارا البلا اللہ تعالیٰ کو ابن بڑا پسند آیا یہ نوجوان ان کا کردار بڑا تین جی ہوتا ہے بڑا پسند آیا اللہ تعالیٰ نے ان کی جدوجہد جو تھی جس کا آغاز وہ کر چکے تھے اپنے سمے لے لی تمہارا کام میں کرتا ہوں تم نے کیا کرنا تم سو جاؤ اللہ نے ان کو سنا دیا جسرا امتحان لیا وہ امتحان میں سو فیصد کامیاب تھے تو کو مان چکے تھے الرابر پورے فٹ تھے برابری تھی کون سے راز اپنے گھر کی گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں اور ایک خوف بھی لاحق تھا اور وہ یہ تھا کہ ساری قوم اس کی طاقت اس کے وسائل یکجا ہیں ایسا نہ ہو ہمیں پکڑ لیں اتنا ظلم کریں اتنا تشدد کریں کہ اس کی انتاب نہ لا کر اس عتیجے سے منحرف ہو جائے یہ خوف بھی تھا اور یہ خوف ہونا چاہیے ایک انسان استقامت کا پہاڑ بن جائے لیکن جہاں اس قسم کا خوف خوفناحک ہو اس قسم کی فکر فکرناحک ہو وہاں اس معاشرے کو چھوڑ دینے کا پروگرام بنا لے اب ٹھیک ہے ان کے اہل خانہ ان میں کوئی بھی ہو ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں سب کو چھوڑ دے اللہ کے دین کی خاطر یہ بڑا ہے ایک مقام پر بیٹھے میں جل کر یہ بنا ہے یہ ایک محبت دین کی محبت دین کا تعلق اور یہاں بیٹھنا کوئی دنیا کی خاطر نہیں تھا بلکہ اللہ کے دین کی خاطر سر جوڑ کر بیٹھے اور مستقبل کی پلاننگ کریں کہ آگے ہم نے کیا کرنا یہ سارے کام اللہ کو پسند آ گئے جس کام کا وہ آغاز کر چکے تھے وہ سارا کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ان کو سلا دیا اور کتنا سلایا ایک سو نو سال تھا یہ سلانا بھی اللہ کی محبت کا اظہار ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اللہ فرما رہا ہم نے ان کے کانوں پر تھٹکیاں دی کیسا محبت کا اظہار انہوں نے کیا کیا تھا کیا وہ سو سال کے تہجر گزار تھے نہیں ان کے اندر عقیدے کی رمک آئی تھی عقیدے کی رمک اور بات طویل نہ ہو جائے ایک اور طرف بات نکل چکی لیکن اشارہ ضروری ہے کہ ہم عادل حدیث اور اہم بدت کے میں میری بنیادی فرق ہے ان کے ہاں عمل کی بہتاط شرط ہے اہل بدت کی نشانی عمل کی بہتاط عمل کثیر ہو. ابھی عمرہ کر کے لوٹ رہ بڑے بہروفی وہاں دیکھیں یہاں سے سرف اٹھے ہوئے اور باقی سارے بال ہیں دوپہر کو دیکھا آدھا سر مڈے ہوئے باقی سارے بات یہ کیا ہے عمرہ مسلس میں دس دس عمریں عمل کی بہتات ہے پتا نہیں کون ان کا مربی ہے اور کون ان کو تعلیم دیتا ہے؟ اپنے بزرگوں کے بارے میں جب تک وہ ایسا قصہ بیان نہ کر دیں ہمارے بزرگ نے چالیس سال تک ایشا کے وزو سے فجر کی نماز پڑی اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا اور کسی کے بارے میں کہ ساٹھ سال اس نے ایک ہی موضوع قائم رکھا اور ایک ہی موضوع برقرار رکھا ایک ہی موضوع سے نماز پڑھی عمل کی بہتاج یہ مناج اہل بدت کا اہل حق کا نہیں اہل حق کا نقطہ آغاز عالی حدیث کا نقطۂ آغاز انسان کا دل ہے عقیدے کا مرکز تقوا کا مرکز تعلق باللہ کا مرکز انعامت کا مرکز پہلے اس کی سنا ہو باقی رہا عمل عمل کم ہو یا زیادہ ہو یہ کوئی اس نہیں امر صرف وہ ہے جو مطابق ہو اللہ کے پہمبر کی سنت کے یہ ہمارا مدد اس میں قلت اور قسمت کی قید نہیں اس میں سنت کی مطابقت کی قید سنت کی مطابقت اب اس نے نے کیا کیا تھا کتنے نفل پڑے تھے کتنے سجے کیے تھے ہمارے امام نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر چار ہی سال عبادت کی کیونکہ ناجائز ایک پڑوں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ناجائز نبی علیہ اسلام کی سنت دو پڑوں پہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے. یہ ناجائز یہ کون سا عمل ہے تو آساموں کا ہم نے کیا کیا تھا یہ ساری منہری باتیں عقیدے کی صحت عقیدہ ان کا پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو گیا اپنے تعلقات کا محبت انہوں نے کلموں لال رہا بنا لی اسی احساس پر کام ہو رہا ہے اللہ نے ان کو قبول کر لیا ان کو سنا دیا ان کا کام اپنی زندگی لے لی تو ایک سو نو سال تک نیند کی اللہ تعالیٰ نے محبت بڑی تھمکیاں دی وہ سورج و صدیوں سے ایک روٹ پر پورا ملوم ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی خاطر ایک سو نو سال تک سورج کے روٹ کو تبدیل کر دی جب سورج غار کے دھانے سے گزرتا تو اللہ اس کو جھکا دیتا تاکہ سورج کی دھوپ غار میں داخل نہ ہو دن میں دو بار یہ ہوتا تلو کے مت بھی اور غروب کے مت بھی تاکہ میرے پیارے بندوں کو سورج کی دھوپ جو ہے وہ ان کی نیند میں مغل نہ ہو یہ محبت مانا کہ انسان کے اندر یہ عقیقہ آ جائے تو کس قدر وہ اللہ کا محبوب ہے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے میں آگے چل کے کچھ مثالیں دوں گا کہ کس طرح ہم عقیدہ بلا بھر کی درجیا میں میں مصروف ہیں لیکن محبت کا آپ مشاہدہ کیجئے ان چند بندوں کی خاطر سورج کا ہمیشہ کا روٹ تبدیل ہو چکا بتم تھا شماری سورج آف پڑھ لیجئے یہ بڑی ایک عجیب و عظیم مثال ہے جو میں ایک درس دے رہی ہے کہ ایمان کی متقابیات کیا ہے توحید کی متقالیات کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کیوں پیار کیا کیوں ان سے محبت کی ان بندوں نے کیا کیا ہے اب تک عملی طور پہ کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا لیکن چند باتیں قرآن نے بیان کی توحید کو مانا معاشرے سے برا آپس میں بلا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس کیونکہ دین کا کام تفریق کا کام نہیں ہے جو شخص جس شخص کی ذات جماعت کے اندر اسلامی عمل کے اندر اشتراک کا سبب بن جائے وہ مجرے ہو جماعت کا اللہ کے حامی مجرے کہ کسی حد تک وہ تفریق پیدا کرنے میں کامیاب ہوا لوگوں کو توڑنے میں کامیاب ہوا یہ الفلا کے منافی ہے الولا کی منافی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے اس طرح اظہار محبت کیا اور ان کے اس منحل کو مثال بنا کر پیش کی اور پھر نوجوان تھے نا یہ چند نوجوانوں کو خاص طور پہ تلخین کو اصلاح کی ضرورت ہے فتیہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کچھ نوجوان تھے یہ کیوں ذکر کیا تاکہ نوجوان مار کریں جیسے ہم نوجوان ہیں وہ بھی نوجوان تھے ہمارا کیا کردار ہے ان کا کیا کردار تھا اور نوجوان اگر خام شریر کی طرف آ جائے فہم صحیح کی طرف آ جائیں یہ عظیم الشان نعمت ہے ان کے لیے بھی اور دل کے لیے بھی نقیلاسلام کی حدیث ہے اللہ فی سب یوم لا دلّاہ الا دل لہٰذ سات قسم کے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے چلے جگہ دے کتنی بڑی نعمت ہے جب سورج ایک کے فاصلے پر ہو نہ کوئی سایہ نہ ہو زمین بالکل برابر نہ کوئی نشان نہ کوئی موڑ نہ کوئی درخت نہ کوئی نشانی ایک عجیب باشند ہوگی سورج جو ہے اس کی تبس انسانوں کو جلسا رہی ہے اور یہ دن بھی پچاس ہزار سال کے برابر پسینے چھوٹ رہے اس میں اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو اپنا سایہ عطا فرما دے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما لے وہ سات قسم کے افراد ہیں ان میں سے ایک نوجوان کا ذکر ایک نوجوان وہ نوجوان کیا ہے اس کا کردار کیا ہے اور ہمارے سب دن عبادت رکھ وہ نوجوان ہے جو اپنے پرور دگار کے عبادت اور اپنے پرور کی اطاعت میں پروان کرتا ہے بچپن ہی سے نوجوانی ہی سے وہ صحیح ملحج صحیح عقیدے اور صحیح عمل کو عبادت کو اپنا چکا ہے اور دوستو اور بھائیو یہ چیز اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ایک نوجوان کا راس تعلق اور دین کے ساتھ نہ ہو یہ بات نوٹ کر لیجئے جب تک ایک نوجوان کا تعلق علماء دین کے ساتھ نہ ہوگا اس وقت تک وہ نوجوان اللہ کی عبادت و نفایت میں پروان چڑھ ہی نہیں سکتے ایک محدث جس کا شمار علماء تابعین میں ہوتا ہے ایوب سے رحمہ اللہ صحیح بخاری کی آپ میں سے ان کا ایک قول ہے کہ انصاف من آج نہیں بل حدت ہی درد کا ہوا وہ عالمن میرے ایک عجبی انسان ہم سب عجمی ایک عجمی انسان بلحد اور ایک نوجوان حدث حدت نو عمر لڑکا نو عمر نوجوان ایک عجمی انسان اور ایک نو, خیز نو عمر لڑکا نوجوان لڑکا اس کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ان یار گا عزم ہو اللہ تعالیٰ اس کو کسی صحیح عالم کی صحبت عطا فرماتے اس کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے وہ ان سے کٹ کر نہیں ان سے برامت اختیار کر کے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہم ان کے ہم قدم رہے ان کی صحبت میں بیٹھے ان کی برافقت اختیار کرے ان سے میل جول ہو ان سے دین حاصل کرے فرمائے کہ ایک اجبی اور ایک نوجوان کی سب سے بڑی سعادت یہی یہ بھی نوجوان تھے صاحب الق کیا ان کا پیارا منحج کیا ان کا عقیدہ اور کیا ان کا تعلق باللہ اور کیا ان کی سوچ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے اللہ نے انہ ان کو سنا دیا ان کا کرم اپنی جن میں لے لیا ایک طویل دین کر کے اٹھے دنیا میں انقلاب آ چکا تھا ان کا انقلاب اس کے مہمان کون تھے یہ نوجوان کیوں اللہ کو سے محبت ہوگی محبت کس میں پر محبت اس لیے نہ کہ وہ صالح حل ملحج ان کا ملحج ان کا عقیدہ ان کا طریق بالکل درست سو فیصد اللہ نے قبول کر دی سنت راہی سب سن کے لیے برابر ہم بھی اسی ملحج کو اپنائے عقیدہ توحید کے بعد خاص طور پہ البرا البرا کو دیکھیں جو میں نے عرض کیا کہ یہ کمور اسلام کے بعد کمور ایمان کے بعد پہلی وہ صحیح بخاری نک واقعہ سراون کا سارے ایمان ہوگا عیسائی تھے نا اپنے گھر سے عمرہ کرنے نکلے عیسائی تھے صحابہ نے اس کو دیکھ لیا پکڑ کے پھر اسلام کے پاس لے پورنیہ کے ار بحد مسجد اس کو مسجد کے ستون سے باندھ باندھ لیا گیا بڑا مالدار تھا بہت بڑا تاجر تھا نبی اسلام اس کے پاس آئے اور انہوں پیار سے کہا ماں بالوں کو یار سنانا تمام بتاؤ کیا, کیا حال ہے کیسے ہو سبانا غصہ سے بھرا ہوا کہتا کہ ان تخت التخل وہ تر اہم تن اہم شاکرہ کہ محمد سولو سنو میں گرفتار ہوں بندہ ہوا تو مجھے قتل کر دو گے لیکن یاد رکھو اور قتل کرو گے تو میرا خون سستا نہیں ہے میری قوم بدلا لیجیے اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں اس کا بدلا دوں گا بہت کچھ دوں گا تو میں چھوڑ دو اس کو اگر روز دن آ گئے کو کھانا دیا سیاست دی اگلے دن پھر آ گئے سمانو بتاؤ کیا حال ہے سما پھر بفرا ہوا غصے سے وہی جملہ ان تخت و تخت واد میں وہ پھر آپ نے چھوڑ دی یہ نبیر اسلام کا توازو اللہ کے پگمبر کا حل حالانکہ ایک شخص قیدی ہو ہمارا اور اس کا ایسا گستاخانہ انداز ہو رکھ کے تھپڑ مارتے لیکن نہیں چھوڑ دو اس کو مسجد میں کیوں باندھا اللہ اکبر یہ نبیر اسلام کی طبیعت کا مظہر کیا ہم یہ چاہیں گے کسی ایسے شخص کو مسجد میں لے کر آ جائیں ہماری مساجد تو اکثر اکھاڑا بنی ہوئی ہیں ہر شخص وہاں تا چودی ہے وہ سمجھتے ہماری آناج کا ہے جس کی گھر میں نہیں چلتی مسجد میں چلتی اس کی خوب شور کرتا ہے گھر میں بدھکا رہتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے مسجد میں چونکہ بیوی نہیں ہوتی وہاں شور کرتے اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے جو مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں اس, ان مساجد کو اپنی چوہدراہٹ کا اکھاڑا بنایا ہوا ہے. ہم ایسا نہیں کر سکیں گے کسی ایسے شخص کو مسجد میں لائیں وہ ہمیں ہم دیکھے گا ہمارے کردار کو دیکھے گا ہماری چودھریوں کو دیکھے گا کیا سوچے گا? یہ اسلام ہے لیکن پیارے جغمبر میں پورے شرح صدر کے ساتھ یہ اللہ کے جغمبر کی حسن تربیت کا ثبوت ہے لا کے باندھ اس کو ہمارے اخلاق دیکھیں ہمارا کردار دیکھے اٹھنا بیٹھنا دیکھیں ہماری تربیت دیکھیں ہاں اللہ کے نگمبر مربی اعظم تھے اس عظیم تربیت کا اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے نگمبر فوت ہو رہے ہیں اور فوت ہونے سے کچھ عرصہ قبل آپ نے لشکر تردید دی جس کو جیش اسامہ کہا جاتا ہے. روم کی سرکومی کے لیے روم کی طرف بھیجنے کی لشکر ترتیب دیا جیش ہے اس کا قائد کس کو بنایا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کتنی عمر تھی اٹھارہ انیس سال کون تھے اللہ کے بغمپر کے غلام کے بیٹے زید کے بیٹے غلام کا بیٹا اٹھارہ سال کا نوخیز اس کو امیر بنایا اس نشخر کا جسے امو بکر صدیق بھی ہیں عمر بن خطاب بھی ہیں علی مرتدا بھی ہیں اس معنی بھی کیوں بتائیے اسامہ نہ نااہل تھے اگر نہ نااہل تھے تو اللہ کے پیغمبر نے کیوں منتخب کیا منتخب کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ آہل تھے یہ ہے میرے پیارے پیغمبر کی تربیت کہ اس تربیت میں اٹھارہ سال کا نوجوان بھی غلام کا بیٹا اس لشکر کی قیادت کی اہلیت رکھتا تھا جس لشکر میں کباڑ صحابہ موجود اس سے بڑا اس تربیت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے آپ نے تربیت کی ہاں ہاں کی ایسی کی آسمان سے ندائیں آ رہی ہیں ابو بکر پھر جننا عمر ہے پھر جننا حالانکہ جنت کے فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں لیکن بے ساختہ ندائیں آ رہی ابو بکر جنتی عمر جنتی ایسا ایسا کردار ایسا ایسا کردار کہ رسول اللہ سب نے فرمایا لو خان الفادی نبی لکھانا عمر ابلختہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی کسی نبی نے آنا ہوتا عمر بن خطاب اللہ کا نبی ہوتا ہے. کوئی نبوت کا مقام معمولی ہے سب سے اونچا مقام نبوت کا ہے اس کا معنی ہے کہ عمر بن خطاب میں استعداد تھی نبی ہونے کی لیکن نبی ہو نہیں سکتے تھے کیوں کیونکہ نبوت ختم ہو چکی استعداد تھی یہ استعداد کیا ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی طبیعت کا مظہر آپ نے کیا فرمایا تھا جہاں بے مندر کے ہاروڑوں میں موسا بھائی رن لا نبی اپنی. علی تم میرے نزدیک وہ مقام رکھتے ہو تمہارا میرے نزدیک وہ مرتبہ ہے جو ہارون کا علیہ السلام کے نزدیک تھا. دونوں نبی علی سے علی کو کس سے تشویش دی جا رہی مارا نبی بننے کی استعداد ہے لیکن نبی بننے نہیں سکتے کیوں لا نبی آبادی انا خاتم ہے آپ کا بیٹا ابراہیم کیا فرمایا تھا لو عاشہ ابراہیم لکھانہ صدیق نبی میرا بیٹا ابراہیم فوت ہو چکا اٹھارہ لاکھ کی عمر میں اگر یہ زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا نبی اسلام کی تربیت یہ اس نے تربیت کے بغیر لوگ برامد اس کو مسجد ہمارا طور طریقہ دیکھے ہماری نماز دیکھیں ہمارے اخلاق دیکھیں ہمارا کردار دیکھیں اللہ کے بندو ایسا کردار بنانے کی کوشش کرو کہ مشرقی ان کو دعوے دے رہے کہ نو مزید ہی آئے وہ ہمارے کردار ہی کو دیکھ کر اسلام لے جیسا کہ یہ لے آیا سماما لے آیا تھا اسلام تیسرے دن پھر وہی بات چوتھے دن اللہ کے دھرمبر گئے اب تک وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا صحابہ کی توازو ان کے اخلاق اللہ کے دھرمبر کی تعظیم اور ان کی حمت نماز کا طریقہ عبادت عقیدہ ذکر سب کچھ دیکھ چکا اللہ کے درم پوچھا ماں ماں بیا ساما سماما کہو کیسے ہو کیا حال ہے کہ یارس اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے غسل کیا اچھا جو اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر دیا ایمان آ اسلام قبول کر لیا توحید کو مان لیا اگلا قدم کیا ہے اگلا قدم یہ تھا کہ مجھے نماز کی تعلیم دیجیے اگلا قدم یہ تھا اس نے کہا کہ یا یارس اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اب سے کچھ لمحے قبل میرے دل سے دنیا کا سب سے محبوض نفرت کے قابل چہرہ نعوذ باللہ آپ کا تھا مگر ایسا انقلاب آیا ہے ایسا دل نے پلٹا کھایا ہے کہ اب میرے دل میں دنیا کا سب سے محبوب چہرہ آپ کا بن چکا ہے البلا ولبلا فوری محمد محبت،, محبت کے جذبات اسلام قبول کر لیا اب محبت کی بنیادیں سابقہ نہیں بلکہ قبول اسلام کے بعد تبدیل ہوگی اب مجھے سب سے زیادہ پیار آپ سے اب سے کچھ لمحے قبل میرے نزدیک دنیا کا سب سے گندا نظام اسلام تھا اب ایسا دل نے پلٹا کھایا کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت دلی اسلام کی پیدا ہو چکی اب سے کچھ لمحے قبل میرے نزدیک دنیا کا سب سے نفرت کے قابل شہر مدینہ منورہ تھا اب دل میں ایسا انقلاب آ چکا ہے کہ مدینہ منورہ میرے نزدیک سب سے پیارا شہر بن چکا ہے الورا الورا ان سارے تعلقات کی محبت ہاری اللہ کے پیغمبر سے نہیں اللہ کے پیغمبر کے دین سے بھی اللہ کے پیغمبر کے شہر سے بھی ایک شخص اللہ کے پیغمبر سے محبت کرے اور اللہ کے پیغمبر کے شہر مدینہ سے نفرت کرے اس کی محبت مکمل نہیں یہ سارے الفلا کی بنیاد میں ان کو پھیلاتے جاؤ اچھا ہم نے کہا کہ الفلا ظاہر و نا اس کا کل بھی معاملہ اس کے دل میں یہ محبت آ گئی اس نے زبان سے بھی آدھار کر دیا اور اس کا عمل بھی چاہیے کوئی ایسی چیز پیش کرو کہ املا یہ محبت ثابت ہو عمل سن لیجیے سمانا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں ہمارے مسیحیت کے دین میں عمرہ ہے میں عمرہ کرنے جا رہا تھا مجھے پکڑا گیا یہاں لایا گیا اب بتائیں کہ جو دین میں نے قبول کر لیا اس دین میں عمرہ ہے یا نہیں عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں یہ بھی الملہ ہے دین کو قبول کرنے کے بعد انسان اب یہ سوچے کہ میں پورے دین کی غلامی میں آ چکا ہوں اب اس دائرے کے اندر محدود ہوں جو دین کا دائرہ ہے اس سے باہر نہیں نکلنا اس سے باہر نہیں نکلنا سماما میں رسال اسلام قبول کرتے ہی اس نقطے کو سمجھ چکا تھا اس نو لوگ نہیں سمجھ سکے جو اسلام جدی پشتی مان چکے بڑے بڑے پگڑ میں اس نقطے کو نہیں جانتے اور پہچانتے پہ پہایت بدائے پہ, پہ سماما کا سوال کتنا عظیم ہے کہ آج کے دن میں عمرہ ہے یا نہیں اگر ہے تو جاؤں گا نہیں ہے تو نہیں جاؤں گا کتنی پیاری فکر کتنی پیاری فکر اس نقطے کو لوگ نہیں سمجھتے بدعات اور خرافات کے موجد بے شمار بدعات کو اپناتے جو کہ سراسر سر اللہ کے دین سے بغاوت ہے ایک بدعت کرنے والا چار جرائم کا ہوتا ہے چار جرائم کا اور بھی ہیں لیکن چار اس وقت بتاؤں گا آپ ایک بدت کرنے والا چار جرائم کا مرتبہ بوتا نمبر ایک اس نے ایک نئی چیز بنائی اور دین بنانا کس کا کام ہے اللہ کا اس کے اس عمل میں مزاحت ہے تو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ بلفا دیے اگر کہنے دیجئے کہ وہ اللہ بننا چاہتا ہے خبر یہ مزاحات ہے نا لیکن جاننا شرا تمہیں رہا تھا سب کے لیے دین ہم نے بنایا نے بنا وہ یہ باتیں بنا رہا کیوں اس کے بعد یہ مظاہرت ہے اس کے اندر تشبو باللہ امام شاخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے منستہ سن فقط شارا جس شخص نے کسی عمل کو اپنے عمل کو اچھا سمجھا اچھا سمجھ کے اس کو دین بنا لیا اس کو اپنا لیا فقط شارہ اس شخص نے شارے بننے کی کوشش کی شارع کون ہے اللہ ربر عزت اللہ کے پیغمبر بھی شارع ہیں مگر دونوں کے معنی میں فرق ہے اللہ شارع ہے معنی شریعت برانے والا اللہ کے پیغمبر بھی شارع ہے معنی شریعت کو آگے پہنچانے والا کوئی جرم معمولی نہیں کہ ایک شخص اللہ کی صفات اور اس کی ذات کے ساتھ تشبو اختیار کرے کرنے کی کوشش کریں دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ناقص ہے اگر دین کو مکمل جانتا اور مانتا ہوتا تو یہ نئی چیز اختراع کرنے کی ضرورت کیسے یہ جرم معمولی نہیں وہ دین کو ناقص سمجھتا ہے لہذا اس نے اضافہ کیا پھر اس اضافے میں تیسری چیز یہ کہنا ہوئی کہ اللہ کا انکار وہ انکار کیا ہے اللہ کا دعوی الحمد اکما سے کہ آج میں نے دین مکمل کر دی اور تم کہتے ہو کہ نہیں مکمل نہیں ہوا اس میں یہ بھی کمی یہ بھی کمی جو ہم نے پوری کر دی اور اگر مانتے ہو کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا پھر بھی ضرورت محسوس کر رہے ہو اپنی طرف سے تدخل کی تو چوتھا بھیانک جرم یہ ہے کہ پھر نعوذ باللہ دین تو مکمل تھا اللہ کے پگمبر نے مکمل دین پہنچانے میں خیانت سے کام لی مکمل دین پہنچایا نہیں کتنے بھیانک جرائم کتنے بھیانک جرائم نہیں جو ایک سچا کلمہ قبول کرنے والا اس کا ولا جو ہے جس طرح انسانوں کے ساتھ ہے اس طرح اللہ کے دین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور دین کے ساتھ ولا کا تخاضہ یہ ہے کہ صرف اللہ اس کے رسول سے جو چیز ہم تک پہنچی اس کو قبول کرے یہ ولا ہے دین کا یہ دین سے محبت اور دین سے تعلق دین کی نسرت اور دین سے دوستی کی دلیل اپنی طرف سے بناؤ گے اضافے کرو گے کمی کرو گے یہ دین کا بنا نہیں تم دین کے باغی ہو دین کے تاجی ہو تو. اور یہ سوچ سلامہ کے اندر زیادہ ہوگی یہ پیحمد علیہ السلام کی حسن تربیت کی جھلک ہے عبرا کرنے جاؤں یا نہ جاؤں عمرا کرنے نکلا تھا میرے دین میں تھا عمرہ آج کے دن میں ہے یا نہیں اگر ہے تو جاؤں گا نہیں ہے تو نہیں جاؤں گا پر واقع نہیں ہمارے دن میں عمر ہے عمرہ کرنے جاؤ تم ہمارے لیے دورہ بھی کرنا اب دیکھو اگلی اگلا عملی اقدام مکہ پہنچ گیا سماما وہ صحابی ہے وہ شخص ہے جو پورے مکہ میں گندم کا سپلائر تھا گندم پورے مکہ میں سماما تھا جیسے آج کو ایجنسی ہوتی وہ مکہ والوں کے لیے ایجنسی ہولڈر تھے اور پورے مکہ میں گندم سپلائی ہوتی تھی سماما کے دن مکہ والوں کو خبر مل چکی کہ سماما مسلمان ہو چکے اب مکہ میں داخل ہوئے انگرے کی غرض سے اور مکہ کے لوگ موجود انہوں نے سماما کو دیکھا اور کہا کہ سب تھا سب تھا سمانا سا ہو گئے سا ہو گئے سا ہو گئے یہ شاہ صاحب رحم اللہ بیان کیا کرتے تھے اس مقام پر کہتے تھے کہ اس دور میں اگر کوئی سچا اسلام قبول کرتا تو مکہ کے لوگ کہتے ہیں فلحال سابی ہو گیا آج کے دور میں قبول کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ ہو گیا وزن ایک ہی ہے تقریباً سماؤں یا سناما تم سابی ہو گئے سماؤ نے کہا نہیں ماں سماؤں تو میں سابی نہیں ہوا سابی کا میرا دین ہوگا تم نے آباز داد کے دین کو چھوڑ دیا کہ ماں سب تو میں سابی نہیں ہوا بلا کے تباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اللہ کے سچے رسول کی غلامی قبول کی اب دیکھو البلا ولبلا کی عملی مثال ہمیں کاروبار بڑا پیارے سباما کی تقریب سنو یا ہمیں مکہ تھا بل ہی اللہ حبت یا دونوں رسول اللہ اے مکہ والے سن لو تمہارے پاس گندم میرے گھریا تھی اللہ کی قسم تمہارے پاس آج کے بعد گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا کاروبار جائے پہاڑ میں ایک دانہ بھی نہیں آئے گا اللہ کے دگمبر کے پاس جاؤں گا آپ سے پوچھوں گا آپ نے روک دیا تو ایک دانہ بھی نہیں بھیجوں گا آپ نے اجازت دی پھر گندم آئے گی البلا البر کیسی دوست نہیں کیسا تھا ان لوگ یہ ہے دین کے ساتھ دین والوں کے ساتھ تعلق اللہ کے پیغمبر نے کس طرح ادارے محبت کیا مدینہ شہر سے کس طرح ادھار محبت کیا اسلام سے کس طرح ادہار محبت کیا اور پھر کس طرح عمرے کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے دین عمرہ ہے یا نہیں جب اللہ کے پیغمبر نے اس باتوں میں جواب دیا پھر عمرہ کے لیے گیا اور سارا کاروبار اسی نقطے پر قائم کر دیا کہ جس دین کو خبول کیا اس دین نے اگر کفار کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا البلابلہ صحابہ اکرام کی تربیت کے مظاہر ہیں مظاہر ہے تربیت عبد الحبن رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے صحابی جہاد کرتے کرتے رومیوں کی قید میں چلے گئے رومیوں کی قید میں چلے گئے اب گرفتار ہیں بندے ہوئے اور روم کا کمانڈر سامنے کھڑا ہے کہتے کہ تنصر یا عبداللہ عبداللہ عیسائی بن جاؤ میں تمہیں عیسائیت کی دعوت دیتا ہوں عیسائیت خبور کرو گے تو میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا اور اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا بڑی پرکشش پیشکش یعنی اربوں خربوں کی دولت مل رہی ہے اور خوبصورت بیٹی نکاح میں مل رہی ہے. بس شرط کے تنصر عیسائیت خبور کر لو عبد اللہ نے کیا کہا کہا کہ اللہ کی قسم تم اپنی ساری مغل دے دو ساری مغل دے دو میں دین اسلام سے ایک لمحہ کے لیے بھی برگشتہ ہونے کے لیے تیار نہیں ساری حکومت دے دو سارا روم دے دو ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کو چھوڑنے پر پڑا متا ایسا فی الق یہ بلا ہے بلا اور پڑا دونوں کا مدار دونوں کا مدارا دین سے بھلا ہے دین سے محبت ہے کہ ایک لمحے کے لیے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں اور پھر بھرا اس پیشکش کو ٹھکرایا اس دورم کو ٹھو کر مار دی اس رشتے کو ٹھکرا دیا یہ بھرا ہے تعلق کی اساس جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے اللہ کی توحید اب عبداللہ بن حذافہ بڑے مجیح انسان تھے بڑے پائے کے کمانڈر تھے بڑے عظیم مدبر تھے سیاستدان تھے وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہماری بات نہیں مان رہے انہیں سلیب پر لٹکا دو سلیب پر لٹکا دیا گیا درخت سے باندھ لیا گیا اور تیر انداز کھڑے ہو گئے تاکہ تیر کے نشانہ لے کر ان کو ختم کر دیا تھا. مگر پھر کہا کہ ان کو اتارو کیونکہ آنکھوں میں آنسے ہوئے آ گئے عبداللہ کی. اس کو استنا پیدا ہوا کہ شاید موت سے ڈر گئے اتار لو ان کو اتار لیا کہا کہ بتاؤ میری پیشکش قبول ہے کیوں رو رہے کا رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ہی جان اللہ کی راہ میں یہ جان قربان کرنے کی اتنی نزت ہے کہ ایک ہی جان ہے سر آج تو خواہش ہے جسم کے ایک ایک باغ میں ایک ایک رولر میں جان ہوتی اور باری باری اللہ کی راہ میں قربان کرتا کیا الول برابر بڑا اس نے کہا یہ باز نہیں آئے گا چلو ایک گرم دیگ لے کر آؤ گرم تبتی ہوئی دیگ سرخ آگ سے جل جل کر اور کہا کہ تمہیں اس دیگ میں ہم ڈالیں گے پہلے اس کا انجام تم دیکھو کیا ہوتا ایک مسلمان جو قیدی تھا اسے لایا گیا اسے دیگ میں ڈالا گیا دیگ میں پڑتے ہی گرتے ہی اس کی ہڈیاں گوشت سے جدا ہوگی اور اس کا گوشت جو ہے وہ پلک چھپکتے ہی جل کر راک ہو گے یہ منظر اپنے سامنے دیکھا کہا بتاؤ اب کیا سوچا تم نے ہماری پیشکش کتنی خوبصورت ہے دوسری طرف یہ موت ہے مجھے ڈال دو تھی ہنڈیا میں جلنے کے لیے تیار ہوں میں مجھے کوئی پرواہ نہیں موت کا کوئی خوف نہیں اب وہ کمانڈر بھی اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کو مارا جائے کہا کہ چلو تم ایک کام کرو میں تمہیں آزاد کر دوں گا کھڑے ہو کر میری پیشانی کو چھو میری پیشانی کو بوسا دو کہا کہ نہیں دوں گا یہ نہیں دوں گا یہ تقریم ہے نہیں دوں گا پھر سوچا کہ ایک شرط عبد اللہ علی کا پرواہ ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ جتنے بھی ہمارے قیدی ہیں ان سب کو آزاد کرنے کا وعدہ کرو تب میں تمہاری پیشانی کو پوسا دے دوں گا اپنے ساتھیوں کو اپنی خاطر نہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں لیکن دوستوں کی یاد آ گئی اپنے ساتھیوں کی یاد آ گئی یہ بھی تو اللہ کا ایک سبوت ہے ان سے محبت ان کو تقریب نہ یہ چھوٹ جائے اس کے مظالم کا شکار نہ ہو جائے کہا کہ اس شرط پر تمہاری پیشانی کو بوسا دوں گا کہ میرے سارے دوستوں کو مسلمانوں کو رہا کر دو اس نے شرط قبول کر لی عبداللہ نے کھڑے ہو کر بوسا دیا سب کو کیسے رہا کر دی واپس پہنچے مدینہ مرورہ امیر المومنین نیند عمر نے خطار وزیروں لوگوں کو جا کر یہ رپورٹ دی کہ یہ سارا ہوا تھا امین مومن رو پڑے اور فرمایا میرے سارے دوست اٹھو اور سب کے سب عبداللہ کی پیشانی کو بوسا دو سب سے پہلے میں دوں گا امین مومن کھڑے ہوئے اور عبداللہ کی پیشانی پر بوسا دیا اس کے بعد سارے دوست سارے صحابہ کھڑے ہوئے عبداللہ کی پیشانی کو چھوا یہ مظاہر البرابر بڑھا کے کتنی عزت اور کتنی رپت اس عقیدے کو اپنانے کی کا بل مارے ہو جنگے تموک میں شریک نہ ہو سکے کئی دن تک بائیکاٹ رہا اللہ کے پیغمبر صحابہ سب آپ سے ناراض ہو چکے اور کوئی ان سے بات نہیں کر رہا حتیٰ کہ ڈیلیوں کو بھی گھر سے جدا کر دیا گیا اکیلے پھر رہے مسجد میں آ رہے ہیں بازار میں گھوم رہے کوئی ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا کوئی ان سے بات نہیں کر رہا جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں دو دن چار دن مہینہ کتنی تکلیف ہوتی ایک دن بازار میں گھوم رہے تھے ایک شخص ان کا نام پکار رہا تھا کاٹ بن والے ہے کاٹ بن کھڑے ہو گئے میں کاٹوں ایک خط دیا پروانہ دیا یہ خط پڑھو یہ خط کس کا تھا شاہ غسان کا غسان کے بادشاہ کا کہ تم اتنے قیمت انسان مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ نے تمہیں چھوڑ دیا میں تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میرے پاس غسان آ جاؤ آج ہی بادشاہ تمہیں دے دو اہلی بادشاہ تمہیں سونپ دوں گا تم میرے پاس آ جائے تمہارا میں قبردان ہوں میں تمہاری خبر پہچانتا ہوں کا بن مالک نے کہا فرمایا یہ خط پہلی آزمائش سے زیادہ سخت ہے جو ایک پورا اجتماعی بریکار مجھ سے جاری اور قائم ہے اس سے زیادہ بڑی آزمائش ہے وہ قریب ایک تندور جل رہا تھا وہاں قریب گئے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس تندور میں ڈال دی البلا دین کو نہیں چھوڑنا اس رفاقت کو نہیں چھوڑنا اللہ کے پہ ہمبر ناراض ہے اس پر صبر کرنا برداشت کرنا سچی اللہ سے ایک نو قائم تھی اور یہ امید تھی کہ اللہ ربر عزت میری توبہ قبول کر دے گا آخر ساٹھ دن کی ناراضگی کے بعد اللہ نے توبہ قبول کر لی بشارتیں تھیں اور وہ توبہ اور بشارت اللہ کی وہی کا اور قرآن کا حصہ بن گئی جو قیام تک منڈروں میں رام میں پڑا جائے گا البلہ بلبرا صحیح معنی میں پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ یہ کامیابی اور انتخاب کی تمہید ہے جس پر شاہد عادل واقع ہجرت واقعہ ہجرت الفنا الفنا دونوں کا عملی نمونہ ہے عملی نمونہ دونوں کا اللہ کی خاطر مکہ چھوڑ دیا مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دی اپنے کاروبار چھوڑ دیے اور کئی مسلمان ایسے جنہوں نے خونی رشتے چھوڑ دیے اگر بیوی مسلمان ہے شوہر نہیں بیوی نے شوہر کو چھوڑ دی شوہر مسلمان ہے بیوی نہیں شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا باپ نے بیٹے کو بیٹے نے باپ کو دوست نے دوست کو رشتے توڑ دیے خونی رشتے توڑ دیے البرا یہ سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی تعید کی خاطر ساتھ ہی البلا مدینے پہنچے اللہ کے پیارے بحمر نے ان مختلف قومیتوں کو جمع کر دیے کوئی حمشی ہے کوئی فارسی ہے اور کوئی جو ہے وہ رومی ہے کوئی قریشی ہے کوئی ہاشمی ہے کوئی کسی قبیلے کا کوئی کسی قبیلے کا اور ان سب کی وضاحت اللہ کے نگمبر نے قائم کی ایک مہاجر صاحبی کو ایک انصار کا بھائی بنایا تھا. یہ تعلق نسمی نہیں تھا یہ تعلق خالص توحید کے احساس پر تھا مکہ نے سب کو چھوڑا البرا کا مظاہرہ کیا اور مدینہ میں سب قسم شیر و شکل ہو گئے البرا کا عملی مظاہرہ ایک محبت پیدا ہو گئی ایک محبت قائم ہوگی عدالتیں ختم ہو گئی عصریتیں ختم ہو گئی مختلف قبیلے تھے سب قسم شیر و شکل ہو گئے کم از کم عرب کی تاریخ میں عجیب معاملہ تھی عربی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ مختلف قبیلے ہی جڑ جائیں گے دیکھے نا جب سلح حدیبیہ کے موقع پر مشرقیل نے اپنے نمائندہ بھیجا بات کرنے کے لیے اس نمائندے نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا کوئی حمشی کو ایرانی کوئی رومی کوئی غفاری کوئی ہاشمی کوئی فلاں کوئی فلاں اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھی تمہارے ساتھ اس وقت ہیں لیکن وقت پڑنے پر تمہارے کام نہیں آئیں گے جب کٹن مرحل آئے گا کٹھن وقت آئے گا تمہارے کام نہیں آئیں اس نے یہ بات کیوں کہی یہی دیکھ کر کہ مختلف قبیلے کے لوگ بلکہ مختلف قبیلوں کے ٹکرائے ہوئے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے عرب اس بات کو جانتے تھے کہ ہر قبیلہ اپنے طور پر اپنی عصبیت میں فنا ہے اپنی عصبیت ہر قبیلے کی بسرت اپنے قبیلے کے لیے ہے دوسرے کے لیے نہیں تو یہ کیسی محبت یہ کیسا تعلق ہے کہ مختلف قبیلے مختلف بولیاں اور مختلف جو ہے وہ خاندان یہاں پر جمع ہے وہ تو و الفراغ کے تعلق سے یہی بات جانتے تھے کہ یہ قبیلہ ہر قبیلہ اپنے طور پہ اپنے تعلق سے انفنا پر کھائے ابھی اس نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ تمہارے کام نہیں آئیں گے ایک وقت آئے گا کوئی کٹن صورتحال بنے گی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے جس پر اوپر سدیش نظر میں جیسے زیرٹ اور حلیل انسان غصے میں آ کر فرماتے ہیں کہ اوم بدر اللہ جاؤ جا کر تم لات کی شرمگاہ سے کھیلو ہمارے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو اپنے برہمپور کو چھوڑ دیں گے اپنے برہمپور کو چھوڑ دیں گے تمہاری ضرورت کیسے تمہاری ہمت کیسے ہوئی جاؤ جا کر تم لات کی شرمگاہ سے کھیلو بڑی بات کہی البلا کا یہ اگنی مظاہرہ اپنے محبوب کو چھوڑیں گے نہیں ہم جیسا کہ دفرہ نے کہا تھا ان کو سلیپ لٹکایا گیا اور کہا کہ یاد ہو تم اپنے پیغمبر کے خلاف کوئی گستاخانہ بات کرو کو گالی دو ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو تو فرمایا کہ میرے پیغمبر جہاں بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں یا اپنی مسجد میں آرام سے بیٹھے ہوئے مجھے تو یہ گوارہ نہیں ہے کہ وہاں اللہ کے پیغمبر کو کانٹا چپ جائے یہ کیسے گوارہ کروں کفار نے کہا تھا کہ جہاں تم لٹکے ہوئے سنید کے ساتھ یا تمہارا جرم لٹکا دیا جائے یہ چاہو گے ہی نہیں چاہو گے کہا کہ سنیب تو دور کی بات ہے اللہ کے دھرم جہاں موجود ہیں وہاں ان کے پاؤں میں ایک معمولی کانٹا چک جائے مجھے یہ بھی گمارا برداشت نہیں یہ صحابہ ہے کی محمد ان کا خیدہ البلا تو ہجرت کا یہی بات ہے یہی عمل یہی کردار آگے ایک مکمل انقلاب کی نویب بن گئے اساس کیا تھی ہجرت اساس کیا تھی, تھی؟ بلا مکہ میں بھرا سب کو چھوڑ دیا بھائی بھائی نے بھائی کو شوہر نے بیوی کو بیوی نے شوہر کو باپ نے بیٹے کو بیٹے نے باپ کو انہیں یعنی یہ نسبی تعلق کچھ نہیں جنگ کے بدر میں صحابہ نے ایک منظر دیکھا ایک منظر ایک طاقتور وار ایک طاقتور وار منظر دیکھا صحابہ نے ایک طاقتور وار ہوا ایک کھوپڑی جسن سے جدا ہو کر بل خاتر دور جا کر گری یہ وار کس کا تھا اللہ کے محمد کے صحابی ابو بن ابویدہ رضی اللہ عنہ کا اور کھوپڑی کس کی تھی اس کے سگے باپ کی مشرقین کے قید میں اسلام کے خلاف جہاد کرنے آیا ہے لڑنے آیا ہے کوئی پرواہ نہ کی اصل رشتہ دین کا اور توحید کا رشتہ ہے ابو وہ صدیق کے والد نے کہا تھا میرے بیٹے جنگے بدر کے موقع پر تم کئی بار میرے تہے تہے آئے تھے میری تلوار کے نیچے آ چکے تھے میں چاہتا تلوار گھوم کر تمہارا خاتمہ کر دیتا مگر شفقت پدری غالب میں آ گئی بار کی محبت غالب میں آ گئی میں نے تمہیں چھوڑ دیا ابو کے صدیق نے فرمایا ابا خان اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے میں کبھی آپ کو نہ چھوڑتا جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جناب عمر خطاب نے کیا فرمایا مشاورت ہو رہی ہے ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے نتنا یہ مردار یہاں ستر بندے ہوئے ہیں کیا سلوک کیا جائے ایک رائے یہ تھی کہ ان کا فلیاں لیا جائے ایک بڑی رقم ہاتھ آ جائے گی ایک رائے یہ تھی کہ اپنے بچوں کی کتابت کی تعلیم کے لیے ان کو معمور کیا جائے لکھنا پڑھنا ایک رائے یہ تھی مختلف آ رہا امیر عمر نے کہا فرمایا میری تو رائے یہ ہے کہ ان میں جو بیوہ رشتے دار ہے میرے حوالے کرو تاکہ مجھ کا سر میں قلم کروں تاکہ آج سچا امتحان ہو جائے کہ توہین کو دل سے قبول کرنے والا کون سچا امتحان ہو جائے اسلام اور نفاق مکمل جدا ہو جائے میرے عزیز کو میرے حوالے کرو ابو بکر کے عزیز کو ابو بکر کے حوالے کرو تاکہ آج پورا امتحان ہو جائے یوم الفرقان ہے آج آج فرق ہوگا حق و باطل میں فرق ہوگا الفرال برال کتنی وقیل ہے ہجرت کے موقع پر عبد ال سلول ریسو ملاح نے ایک بکواس کر دی کہ ٹھیک ہے ہم مدینہ جائیں گے اور ہم حصے دار لوگ ان زرعی لوگوں کو نکال دیں عمر نے یہ بات سن لی پھر ہم یہ اجازت دیجئے اس کا سر قلم کر دو پھر عمر ایسا کام نہ کرو لوگ باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی وہ قتل کرتا ہے بلاہ وہ کلمہ کو تھا کلمہ پر کی تھا بدائے اندر سے نفاذ تھا مت اس کو مارو لوگ باتیں کریں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہوں نفرت پیدا ہو سکتا مت مارو لیکن ایک پروپیگنڈا باہر نکل چکا تھا کہ اللہ کے نبی عبد بن ابئی کو قتل کرنا چاہتا ایک پروپیگنڈا پھیل چکا یہ بات چلتے چلتے عبد کے بیٹے تک پہنچ گئی اس کا نام بھی عبداللہ تھا عبد بن عبداللہ بن ابیر بن سلو. نبی احلام کے پاس آ گیا. اور بعض کہ میں یہ بات سنی ہے کہ کو قتل کرنا چاہتے. میں نے یہ بات سنی آپ خاموش ہیں دوسری عرض کی اگر قتل کرنا چاہتے ہیں تو میرے باپ کو میرے حوالے کرو تاکہ اس کو میں قتل کروں یہ ہے تعلق اللہ کی توحید کی حساس میں اب یہ دینی رشتہ ہے نسمی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں دینی رشتہ نسمی رشتے پر غالب آ جاتا ہے اس کو کاٹ کر پھینک دیتا یہ اللہ کے پممبر کی تربیت تھی یہ صحابہ کا عقیزہ تھا نتیجہ کیا نتیجہ چند دنوں میں چند سالوں میں ایک ایسا انقلاب آ گیا ایک ایسی تبدیلی رونما ہو گئی کہ پوا جزیر عرب جو ہے مقاع توحید بن چکا ہے یہ عقیدے کی سلامت کی براکات ہے سچے اسلام کی مراکت ہے اور قوت توحید کی ملاقات ہے اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے یہ دعووں کا کام نہیں ہے اور ماسیوں سے یہ کام رونما نہیں ہوتا عقیدے کی خرابی پر یہ کام رونما نہیں ہوتا آج دنیا میں بڑے خطوں میں جہاد ہو رہے آپ نے کہیں سنا ہو کہ پندرہ بیس سال کی جدوجہد کے باوجود ایک انچ کا علاقہ بھی قبضے میں نہیں آ سکا کچھ غور کرو کچھ احتساب کرو محاذہ کرو حالانکہ فنڈز رقمیں اربوں اور کاروبوں ختم ہو چکے اور خرچ ہو چکی ایک انچ علاقہ پتہ نہیں ہو سکتا امیر عمر نے ایک مہم بھیجی لشکر کامیاب نہ تھا اپنے خرید بٹھا لیا کمانڈر کو اور کہا مجھے جنگ کے حالات بتاؤ کمانڈر بڑا خوش ہے فتح کی نویز سنائی اور کہا کہ فجر کی نماز کے بعد ہم نے حملہ کیا جنگ ہوتی رہی ہوتی رہی حتیٰ کہ اللہ نے زوال آفتاب تک ہم کو پوری فتح دے دی امیر عمر خوش تو تھے اچانک رو پڑے کیوں رو پڑے اتنی دیر کفر کی یہ جرت تم آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک ہمارے سامنے ہم کھڑا رہا ہم تو اللہ کے بیرمبر کے دور میں میدان جہاد میں جاتے تھے چشمے زدن میں مار کا مار کر کامیاب ہو کر اور فاتح ہو کر لوٹتے تھے اتنی تاخیر پورے آفتاب سے لے کر زبان آستار تھا امیر امر آج کا دور دیکھ لے بیسو سال کے چکے ایک انچ کا قبضے نہیں نہیں آ سکتا آخر کئی خرابی ہے کئی کمی اور جھول ہے یہ غلبہ دین کا کام ہر لمبی تنجو انسان کا کام نہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے انبیاء کا انتخاب کرتا ہے یہ نبیوں کا کام ہے یا پھر ان کا جو نبیوں کے متبع ہوتے ہیں اور نبیوں کے فرما بردار ہوتے ہیں جن کے اندر توحید خالص ہوتی یہ نہیں کہ الورا ولبرا کی دیا بکھیرتے ہوں اہل دن سے محبت کی ٹیمیں بڑھاتے ہوں ان کی توقیر کرتے ہوں ان کی تعلیم کرتے ہوں ان کے ساتھ دوستی جو ہے وہ قائم کرتے ہوں یہ الورا ولفرا آج اس و تفریح کا شکار ہو چکا ہے اور یہ تحاز جو ہے یہ جماعتی خلا بازیاں یہ اس کا ایک سبب ہے اللہ کا خوف بھی یہ اس کا ایک سبب ہے ہوتا کیا ہے جو سوال بھی کسی ساتھی نے کیا تھا کہ ایک جماعت کے اندر کئی گروہ بن جاتے ہیں یہ معاملہ کیسا ہے اور خلی اشارہ عبد الحدیث کی طرف ہی کئی گروہ بنے ہوئے اور یہ کئی گروہ بن جانا یہ عقیدہ اور مران وبرا کا خون ہے اس عقیدے کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں اس جماعتی تفرق سے کیوں فلاں شخص ٹھیک ہے عقیدے کا پہاڑ ہے بہت بڑا دائی ہے بہت بڑا عالم ہے اور بڑا نیک ہے مخلص ہے متوی ہے مگر میرے دل میں اس کے لیے ناراضگی کی ہے کیوں کیونکہ میری جماعت کا نہیں عقیدہ اور ورا اور برا کی احساس تمہاری خوش ساختہ کا جماعت ہے یہ اللہ کی توحید ہے اگر اللہ کی توحید ہے تمہاری جماعت کا نہیں یہ کون سی بنیاد تمہاری جماعت کا ہونا یا نہ ہونا یہ کون سی دلیل ہے اور فلاں شخص ہو کے میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور میرے کاز کی تقریب کا ذریعہ بنتا ہے خواہ وہ کمروں کا پجاری ہے اور خواہ وہ اللہ کے جگبر کے صحابہ کے خلاف تمنا کرتا ہے مگر میں اس کی تعلیم کروں گا یہ کون سا ملاول برا اور یہ ہو رہا ہے یہ تحزم جو ہے یہ اس کے احساس بن چکے تحزم یا تو دینی شعبوں میں ہوتا ہے یا سیاسی اگر سیاسی تحزب میں انسان پڑ جائے تو پھر اولاوان بر حفیظ سیاستدانوں سے وہ محبت اور وہ میل جول وہ تعلقات جس میں عقیدے کی کوئی معرفت کوئی بنیاد اور کوئی پہچان نہیں آٹھ آٹھ سال بیت اللہ کے پروس میں گزارنے والے سیاستدان پاکستان آتے ہیں اپنے مشن کا آغاز علی حجویری جس کو داتا کہا جاتا ہے اس کے دربار سے کرتے اور سیاسی تعلق اور ایسا نشہ ہے کہ اس کے باوجود اس کو لوگ چھوٹے پر مادا نے کہاں گیا اور بل برآمن پڑا کہاں گیا میرے بھائی اگر نیک لوگوں سے جو محزین ہیں ان سے تمہارے دل میں قدورت ہوگی ناراضگی ہوگی عدامت ہوگی جس کا انجام جانتے ہو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا فرمان ہے بلکہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو دن کے روزے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کر کے رات کا فرمایا کہ ہار آنگنی یومان یورفا فی عمل امن ہو ان اللہ ان دو دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے وانا صاحب میری یہ خواہش ہے میرے جب عمل پیش ہو تو میرا روزہ ہو آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو جس جس کے اعمال آ رہے ہیں دیکھیاں آ رہی ہیں سب کو معاف کر کے جاؤ سوائے دو طرح کے انسانوں کے اندر مشرق ان ایک مشرق شرک کرنے والا قابل معافی نہیں دو روزے تو کیا پوری زندگی روزے رکھ لے وہ قابل معافی نہیں اس کا ایک روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ شرک کر دوسرا کام ہے دوسرا وہ بل نوی بوجی لب بہن نہ دوسرا وہ شخص ہے جس کے دل میں اپنے کسی واحد بھائی کی قدورت ہو اپنے کسی بھائی کی قدورت ہو اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ انج انج ان ان کو موہنت دو ان کو ڈھیل دو ان کو چھوڑ دو لیکیاں قبول نہ کرو ان کے گناہ کامنے بخشش نہیں ہے ان کو ڈھیل دو حتہ یس اگر سنا کر کے آپس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر قبول کر لو ورنہ یہ لیکیاں مول لگی رہیں تو ناراضگی کا سوب کیا ہے کیا توحید کا بغیر ہے کچھ سنت میں خلل ہے یہ سبب ہے نہیں سوال یہ ہے کہ میری جماعت کا نہیں یہ سب کیا آسمان سے اترا ہے کہ ہر محدود کو تمہاری جماعت میں ہونا ضروری ہے اس اثاث پر وہ اخاڑ بچھاڑ ہوتی لوگ سفر کر کے آتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں جماعت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اور جماعت کو توڑنے کے لیے یا بڑا ہی بڑا ہے جبکہ دین کے بعد پہلی ذمہ داری ان تعلقات کو چیک کرنا ہے، ان تعلقات کو پرکھنا سیاسی بنیادوں پر کس قدر تفریح ہے کہ وہ لوگ جو شرک کے اڈے چلاتے ہیں ان تک سے دوستیاں محبتیں ان کی تعظیمیں ان کی توقیریں یہ کون سا برا اور کون سا بلا ہے اس اساس پر عمل قدر کامیاب ہونے والا نہیں یا تو خالص چاہیے کیا جو اللہ کے بے نے فرما دیا الحب و بل بل محبت بھی اللہ کے لیے اور بُل بھی اللہ کے لیے رسول اللہ سے ہم کا فرمان ہے منحبا نندہ آئی بابا نندہ آئی بآ تھا ایمان جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے نفرت کی تو اللہ کے لیے مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے روکا تو اللہ کے لیے اس کا ایمان پورا ہو گیا رسول اللہ سب کا فرمان ہے جب قیامت قائم ہوگی میدان محشر میں اللہ پکارے گا ایرم تو ہاتھ بولے جرالی وہ لو کہ جو دنیا میں محبت کرتے تھے میری خاطر وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبت کرتے تھے وہ لوگ کہیں اب وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی تحف سے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہوا تو میں کہ ہم یوم وزر نہ ہوں پہ بل نہیں یوم دل نہیں آج میں ان کو اپنے قریب اپنے سائے کے لیے جگہ دوں جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا کون لا ہو گئی انہیں کس فصل سے یاد کیا گیا تحجد گزاری؟ نہیں صرف ایک مصد کہ ان کی لوگوں سے محبت تھی اللہ کی خاطر اللہ کی توحید کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر ان کا بنا بھی توحید کے لئے تھا ان کا بنا بھی توحید کے لئے تھا رسول اللہ آج ان کا فرمان ہے ایک نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا صحابہ کی صفحے پیچھے موجود ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ نہیں سنتے نبی وہ نبی نہیں ہے بنا شہیدا نہ شہید ہے نہ وہ نبی ہے نہ وہ شہید ہے لیکن جب قیام کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اتنا قریب جگہ دے گا جیسے کہ حدیث صاحب نے سنی کہ اللہ اپنے قریب اپنے سائیکلے بٹھا لے گا اتنا قریب جگہ دے گا کہ نبی دے کر رشے کریں گے شہدا لے کر رشے کریں گے اتنا قرب اللہ کا ایک آرامی دور بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر دور تب اللہ کے نمبر کے پاس آئے گی کھڑا بھی نہیں ہوا کھڑا ہونے میں دیر ہو جائے گی جیسے گھٹنوں پر بیٹھے ہوا تھے انہیں گھٹنوں کے بعد چلتے چلتے اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ گیا صرف عمر میں یا رسول اللہ کیا اس میں کون لوگ کیا ان کا بسر کیا ان کا کردار تاکہ ہم بھی ویسا بنیں رسول اللہ سے ہم نے اشاد فرمایا کہ یہ لوگ مختلف قبیلوں کے ہوں گے ان کی زبانیں مختلف ان کے قبیلے مختلف ان کی بولیاں مختلف لیکن انہیں ایک چیز نے جمع کر دیا ہوگا وہ چیز کیا ہے لا اللہ کی تو کیا اس کا مقام اور کیا اس کی اس کی عظمت ہے اس عقیدہ بنا ولبرا کی رسول اللہ تم کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے حدیث خود ہے وجبت محبت ہی علم بھی نفی ہے وجرت محبت ہی ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے فل ہو جاتی ہے جو محبت کرتے ہیں دنیا میں میری خط میری محبت ان لوگوں کے لیے فل ہو جاتی ہے جو آپ سے ملتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں میری خط صحیح بخاری کا واقعہ آپ کو یاد نہیں ایک فرشتہ کو اندر نے انسانی شکل دے کر رستے میں کھڑا کر دی یہاں سے بندہ ایک گزرنے والا ہے اس کو روک لو اس سے پوچھو کہاں جا رہے اور کیوں جا رہے فرشتہ کھڑا ہو گیا انسانی شکل میں بندہ گزرا روک لیا بھائی تم کون ہو فلاں ہو کہاں جا رہے ہو سامنے بستی میں کیوں جا رہے ہو اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے کیوں ملنا چاہتے ہو اللہ کی نظا کے لیے البلا البلا فرشتے نے کہا سوچو کوئی لین دین کا معاملہ بھی ہوگا ساتھ ہے کوئی کاروباری تعلق کچھ نہیں نہ کوئی کاروبار نہ کوئی دین لین دین نہ کوئی قرضہ کچھ نہیں میرا دینی بھائی ہے اللہ کی رضا کے لیے ملنا جا رہا اچھا پھر سنو میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں خود نہیں آیا مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے تجھے یہ بتانے کے لیے کہ تم نے اس بستی والے سے اللہ کے لیے محبت کی اب تو اللہ کا محبوب بن چکا ہے الفنا کس عقیدے کو سمجھو اور پھر اپنے کردار نسب وحن کا تعین کرو کہ یہ عقیدہ ہم سے کن حقائق کا متقاد کن حقائق کا مصالبہ کرتا ہے جو لوگ اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں اس کی توحید کا فام رکھتے ہیں وہ محبت کے قابل ہیں اور ہم نے عرض کیا کہ الفلا جو ہے صرف زبانی اظہار کا نام نہیں الفلا کیونکہ ایمان ہے اور ایمان کا رنگ زبان پر دل پر اور سارے اعضاء پر ہونا چاہیے تو تعلق اور محبت اور الولا جو ہے وہ زبان سے بھی ہو جب اس کے اظہار کی ضرورت ہو دل میں ہمیشہ موجود رہو رہے اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کرے جب بھی اس کی ضرورت پڑے اس طرح برا بھی زبان پر ہو دل میں ہو اور عملی طور پر اس کا اظہار کرے تب اس کی ضرورت پڑے تو تحجب جو ہے ایک فتنہ ہے اور یہ تحجب کا فتنہ الولا اور البرا کے لیے زہر قاتل اس طرح عصبیت بھی ہمارے تعلقات کی بنیادیں کیا ہے عصبیت ہے لسانیت ہے قومیت ہے اعلیٰ کے پیارے پے نمبر میں کیا فرمایا فرمایا کہ من تھا اناصی ہے فلحی سمن من کا چلا انصا بھی ہے من موت ادر آسا بھی جو شخص اسبیت کا قومیت کا لسانیت کا دائی ہے دعوت دینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو شخص لڑتا ہے اسبیت پر وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کی موت عصبیت پر آ گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے آپ نے کس طرح بیک کی کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے اور یہ طرز عمل جو ہے البران البرا کے لیے زہر قاتل اور جہاں عران تفرید کی راہ پہ ہوتی تو خالص دل کے ساتھ اس عقیدے کی طرف آ جائے یا بار مولیا ان تحب القفراد المان ایمان والو اپنے اس باپ کو چھوڑ دو اس بھائی کو چھوڑ دو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے دوستی کب رکھو جب ایمان پر وہ قائم ہو اور ایمان کو مقدم کرے باقی رات تعلق ایک دنیاوی اخبار سے بیٹے باپ کا اس کو نبھاؤ ان کی خدمت کرو ان کو کھلاؤ پلاؤ لیکن دوستی نہیں وہ ولا جس کا مرکز انسان کا دن ہے جس کا ادھار انسان کے آدھار سے ہوتا ہے وہ نہیں لیکن دنیاوی تقاضے ایک باپ کے ایک والدہ کے وہ پورے ان کی ہدایت کی دعا کرو تو دین اسلام اس کا دائی ہے ابراہیم اسلام جن کی اسوا کی اتباع کا ہم کو حکم دیا گیا قرآن ہم کو اسوا ذکر کرتا ہے قد کا مطلب عثمۃ الحسن فری ابراہیم بلبین ماحول اب خاند الخام انکم امتحمد النب اللہ کفرنا کم بب بدا بے بین بخبا تمہ اسی عقیدے کی ترجمانی تمہارے نمونہ ہے ابراہیم اسلام میں ان کی قوم میں کیا نمونہ ہے؟ جب وہ سارے کے سارے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے کتنے سارے کے سارے مٹھی پر لو کوئی بڑی تعداد نہیں تھی کوئی جمے غفیر نہیں تھا کوئی طاقت نہیں تھی مٹھی پر لوگ لیکن کوئی پرواہ نہیں اور کہا کہ اے قوم والو ہم تم سے ناراض ہیں ہم تمہیں نہیں مانتے کفر ماں بے گوں. تمہارا انکار کرتے ہیں. تمہارے عقیدے کا منج کا سیاست کا انکار کرتے ہیں. نہیں مانتے ہمارے تمہارے بیچ ہمیشہ کی عداوت قائم ہو چکی ہے کیونکہ ہم اہل توحید ہیں تم اہل شر کو اور یہ کبھی نبھا نہیں ہو سکتا ہے ہمیشہ کی عدابت قائم ہے اس عدالت کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کوئی لالچ نہیں کوئی پیسہ نہیں حق تو مینو بل بہ بہ اس ایک اللہ کو مان لو اور اس کی توحید کو مان لو اور یہ نشیب و خراج سارے انبیاء کی دعوت میں آئے اللہ کے پہمبر کی دعوت میں ہے۔ لیکن نبی صلی السلام نے اور سارے انبیاء نے صبر کیا حتیہ چندہ نکما اندر اسلام بدا غریب بس نکما بدا غریب پتو بند میں غوربا اسلام کا آغاز غربت سے ہوا اجنبیت سے اپنا بھی اسلام اجنبی تھا بیٹا باپ کے نزدیک اجنبی باپ بیٹے کے یہاں اجنبی ہے شوہر بیوی کے نزدیک بیوی شوہر کے کی نزدیک کیسی حصین انسانی ہیں البرا کی غربت سے شروع ہوا اسی غربت میں لوٹے گا بشارتی ہو غربا کے لیے جو عجربی بن کر آتے ہیں عجربی بن کر رہتے ہیں عجربی بن کر زندگی گزارتے ہیں اور یوں ہی اپنے پروردگار سے جا ملتے ہیں بڑے یہ لوگ بشار تک مستحق ہیں لوگ ان سے باخار کرتے ہیں عدم تعاون دشمنی ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ان کو برداشت کرتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی توحید کی خاطر البرا البرا ایک عظیم عقیدہ اور معرفت بجے توحید کے بعد ایک کڑی اہم ذمہ داری کہ انسان اپنے تعلقات کو چیک کرے ان تعلقات کو جو ہے وہ قائم کرے اللہ کی توحید پر کلمہ لا رحم اللہ پر نفیم کا اور ظاہر و بات نہ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک ہم کو صحیح خان عطا فرما دے. عقیدے کی محبت عطا فرما دے. عمل ثانیہ کی محبت عطا فرما دے. اپنی توحید خالص سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اپنے پیارے پیغمبر کی سنت سے ہمارے قلوب کو ظاہر کو باطن کو اعمال کو مدیل فرماتے منظر فرماتے اور آخر میں آپ کا شکریہ آپ نے بیٹھ کر سنا صبح سے یہاں تشریف فرما ہے اور پوری جماعت کا محسن ڈاکٹر عبدالرقی صاحب کا ان کے رفقہ کار کا انہوں نے ایک عرصہ دراز سے یہ شروع کیے اور آج بھی حمد حسن خوبی کے ساتھ آج یہ اپنے اختتام کو پہنچے اللہ پاک نے قبول فرما لے اور یہ لیکی ہم سب کے میزان حسنات کا دن کے لیے حصہ بنا دے العالمین یہ سوال ہے کہ ایک آدمی رشوت دے کر سرکاری نوکری لیتا ہے اس کی افتدا میں نماز ادا کی جا سکتی یا نہیں سب کو نماز کی بڑی فکر ہونی چاہیے الحمد للہ فلاں کے پیچھے ہوتی نہیں ہوتی ہونی چاہیے دیکھیں یہاں مسئلے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ رشوت کیوں تھی وہ نوکری کسی اور کا حق تو اس کا حق چھیننے کے لئے رشوت دی ہے اس کا حق دبانے کے لئے رشوت دی ہے کہ میں تو اس نوکری کا اہل نہیں ہوں وہ ڈگری میرے پاس نہیں ہے مگر نوکری مجھے دے دو یہ پیسے لے لو تو پھر یہ ناجائز پھر یہ راشی ہے اور وہ مرتشی ہے اور قلعہ ہوں اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے دونوں جو ہم میں جائیں گے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ نوکری میرا حق ہے اور اس کے متعلق جو مطلوبہ صلاحیت ہے ڈگری ہے میرے پاس موجود ہے اور کسی کا حق مار نہیں رہا اس کے لیے جو اس کا حق ہے اس سے پیسے طلب کیے جاتے ہیں اور اس کو دینے پڑتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی کوئی حرج نہیں ہے وہ گناہگار نہیں اپنے حق کے لیے وہ پیسہ دے رہا ہے لیکن جو لینے والا ہے وہ گناہگار ہے اور وہ مرتشی ہے اس کا انجام اس حدیث کے مطابق ہے جو اللہ کے نے بیان فرمائی اللہ گا